نحمد و نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بادفعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علیه و صحابہ و بالک و صلی علیہ اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کے پسندیدہ پروگیم دکھی دلوں کا سہارہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنر أقبال حاضر خدمت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم حسد کے مرض سے بہت بچو حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یہ ابود کی حدیث میں ناظرین آپ کے سامنے پیش کی ہے اور مسرد احمد میں کچھ اس انداز سے یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی مہلک بیماری یعنی حسد و بغض سے تمہاری طرف چلی آ رہی ہے بچوں یہ بالکل سفایا کرنے والی اور موننے والی ہے پھر اپنے مقصد کو مکمل طور پر واضح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تمہارے بالوں کو موننے والی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا مکمل طور پر صفایا کر دے گی یعنی دین کا سفایا کر دے گی بات یہ ہے ناظرین کہ آج اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مہلک مرض جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسد اور بغض ہے آج میں آپ سے بغض رکھتا ہوں آپ مجھ سے بغض رکھتے ہیں آپ کسی اور سے بغض رکھتے ہیں میں کسی اور سے بغض رکھتا ہوں اس بغض کے نتیجے میں ناظرین ہم ایک دوسرے سے حسد کیا کرتے ہیں بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ آج میں آپ سے حسد کرتا ہوں آج آپ مجھ سے حسد کرتے ہیں میں کسی اور سے حسد کرتا ہوں کوئی مجھ سے حسد کرتا ہے اور آپ کسی اور سے حسد کرتے ہیں اور وہ کسی اور سے حسد کرتا ہے اور اسی حسد کی بنیاد پر ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھا کرتے ہیں کیڑا رکھا کرتے ہیں نفرتیں رکھا کرتے ہیں عداوتیں رکھا کرتے ہیں یعنی ناظرین ہمارے دل میں کہ جس دل میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کو اس کے ذکر کو بتایا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے جس قلب کو ہم منور کیا کرتے ہیں اسی دل کے اندر ہمارے اس دل کے اندر ناظرین مسلمانوں کے لیے بغض بھی ہوا کرتا ہے کینہ بھی ہوا کرتا ہے حسد بھی ہوا کرتا ہے نفرتیں بھی ہوا کرتی ہیں قدورتیں بھی ہوا کرتی ہیں عداوتیں بھی ہوا کرتی ہیں لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس سے ہم بز رکھتے ہیں جس سے ہم کینہ رکھتے ہیں جس سے ہم حسد رکھتے ہیں ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بلکہ فطرت تو یہ کہتی ہے اور قانون قدرت تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و جسے عطار کرتا ہے اور اگر میں اس سے بغض رکھوں گا یا حسد رکھوں گا یا اگر آپ اس سے بغض رکھیں گے یا حسد رکھیں گے تو آپ کی نصیب کی تمام اچھائیاں اور نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا اور نتیجہ کیا نکلتا ہے ناظرین کہ اس کے دین پر کوئی فرق نہیں پڑتا نہ اس کے دین کو ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کسی طور سے ہماری اتنی اوقات ہے نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے نہ اتنی قوت ہے کہ ہم حسد کی بنیاد پر اس کو لگ ڈاؤن کر دیں یا اس کو برباد کر دیں یا اس کو نیز تو نابود کر دیں نتیجہ یہ نکلتا ہے ناظرین کہ ہم اپنا ہی نقصان کر دیا کرتے ہیں اپنے ہی دین کو ہم اپنے ہاتھوں سے پھار کے ختم کر دیا کرتے ہیں اس کو کرچی کرچی کر دیا کرتے ہیں اس کو و برباد کر دیا کرتے ہیں اور جو دین جس کا حاصل ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس دین کو سنبھال کے رکھیں اس کو بہت زیادہ سیکیور کر کے رکھیں اور اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں نتیجہ یہ نکلتا ہے ناظرین کہ ہم اٹھا کر کسی اور کے ہاتھ میں اپنا دین دے دیا کرتے ہیں اور ایمان سے اپنے آپ کو خارج کر دیا کرتے ہیں آج ناظرین رمضان المبارک کے اس موقع پر میں صرف اتنی اشتدار کروں گا کہ روزے تو بڑے اہتمام سے ہم رکھ رہے ہیں نمازیں تو بڑی اہتمام سے ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں ہم نے تقبہ اور پرہیزگاری کی قسم اٹھائی ہے ہم راتوں کو اٹھ کر قیام کیا کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں لیکن کیا قرآن کا ایک ایک لفظ ہمیں پکار کر ہمارے دلوں پر دستک نہیں دیا کرتا کہ ہم لوگوں سے حسد نہ کریں اور بغض نہ کریں آئیے ناظرین اپنے قلوب کے دروازوں کو کھولتے ہیں اور اس میں ایک وسط پیدا کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جس کو جو عطا کیا ہے ہمیں چاہیے اس پہ راضی ہو جائیں اس کو ایکسپٹ کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں شاکرین میں شامل کرے اور ہمیں بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا جائے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ کی کالس کے ساتھ ایک مختصر سوقفے کے بعد آپ کے پسندیدہ پروگرام دخی دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے پہلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم, علیکم السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام میں لاہور سے بول رہی ہوں نام نہیں میں بتانا جی کرم ایک ماں ہی سمجھ میں مجھے اپنے بچوں کا مسئلہ ڈسکس کرنا تھا اس سال بدقسمتی سے میرے دونوں بچے ڈٹیل ہو کلاس میں فیل ہو گئے ہیں تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ حضرت صاحب کوئی ایسا جملہ اللہ میں کیسا نام آسان سا بتائیں جو کہ کبھی آئندہ زندگی میں ناکام نہ ہو ماشاءاللہ مجھے ان سے اور کوئی اپنے بچوں سے شکایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ ماں ہیں بات یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو دین دنیا قبر و آخرت کی تمام کامیابیاں نصیب کرے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی السلام علیکم ہیلو السّلام علیکم وعلیکم السلام کیا ہے جنیر اللہ کا بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے جی میں ایسی اللہ کا شکر حد آپ کو میری بہت بہت سلام وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں شہر کا نام نہیں بتانا چاہتی جنہیں سے میرا تین چار مچھلیاں آپ کال ڈسمیکٹ نہ کیجیے گا سنائی تو میرا یہ جی مچھلیاں ہماری جاننے والی ہیں ان کی بیٹی سٹڈی میں بہت زیادہ ویک ہے اللہ کریم یہ ہے کہ ان کا سارا کورس انگلش میں ہے تو وہ جو ہے نا وہ اس کو پیکنگ کر اس کو دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا اللہ جی اور دوسرا مسئلہ یہ ہمارے ساتھ اچھا مسئلہ ہے کہ حضرت صاحب نے بتایا تھا پڑھنے کے لیے نا تو وہ ہم لوگ پڑھ اسے کبھی تو ہاتھ بہت بہتر ہو جاتا ہیں لیکن پھر وہی ڈر آنشر جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ میرے فادر ہیں نا وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کی طرف جاتے ہیں ان کی طرف ان کے پاس نے ایک دفعہ ہمیں کالے علم کے طویل ملے تھے اس پر نمرود ابلیف ایسے دکھتے ہوئے تھے تو جب ہم نے ان سے پوچھا نا کہ یہ کیا چیز ہے تو انہوں نے کہا کہتے ہیں میں گھر کی حفاظت کے لیے لے کے آیا بہرحال ہم نے سنا تو یہ ہے ہمارے علم میں بات یہ ہے کہ نمرود اور حامان اور فیرون کی جو یہ دہائیاں دی جاتی ہیں بیسکلی یہ نگیٹو ہی سارا کام کیا جاتا ہے بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ جی حضرت صاحب کیا فرمائیں میں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو کامیابی اسلام کنار فرمائے آمین. یا مالک ملک یا مالک ملک یا مالک ملک یہ دو سو مرتبہ اللہ تعالی کا نام اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں جمعے کے دن خاص کر کے تین سو تیرہ مرتبہ نماز جمعہ کے بعد درود پاک پڑھیں اور اپنے بچوں کو دم کریں یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جوشف جمعے کے دن سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرماتا ہے تو آپ کی تو ایک حاجت ہے اللہ تعالیٰ سو حاجتیں پوری کر رہا ہے تو تین سو تیرہ مرتبہ نماز جمعہ کے بعد درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کریں بچوں کو دم کریں اور ہر نماز کے بعد دو سو مرتبہ یا مالک ملک پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آئندہ بچوں کو بدقسمتی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا ان اللہ جی اور شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم السّلام علیکم جنید وعلیکم السلام بھائی آپ کو ہلو جی فرمائیے السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جنید بھائی آپ کو پوری ٹیم کو مولانا صاحب کو روزہ مبارک کو آپ کو بھی بہت بہت مبارک کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جنید بھائی میں پنجاب کا شہر خان سے بات کر رہی ہوں فرمائیے جنید بھائی میرے تین بچے ہیں پہلی میری دو بیٹی ہیں وہ ٹھیک ہے پچھلے سال میرا بیٹا پیدا ہوا ہے हुँ. محمود اس کا نام ہے محمود جاوید وقتی طور پر پیلیا گیا تھا نہ ہی پتا چل سکا میڈیکل علاج چل رہا ہے ایک سال سے مسلسل دین کی گولی صبح دے رہے ہیں آدھی آدھی شام دے رہے بالکل سو نہیں سکتا اپنی عمر سے بہت ہی کم لگتا ہے جس طرح جس طرح دو تین ماہ کی اس کی عمر ہو ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے گردن بالکل بھی سنبھال نہیں سکتا بیٹھ بھی نہیں سکتا हुँ. اور نہ سو بھی نہیں سکتا हुँ. آپ سے دیکھیں اللہ بہت کریم بھائی آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جن ہمارا ایک سوال ہے آپ کون اور کہاں سے ہم انڈیا سے ہیں ایم سی بھوپال اچھا مدھیہ پردیش بھوپال سے فرمائیے ہمارا پہلا سوال یہ ہے ہمارے بھائیوں کا کام دندا سے رکاوٹ آ جاتی ہے ہماری بھادھی کے ہیں بچے بھی پندرہ سولہ سال ہوگئے تیسرا ہو گیا میرا مسئلہ ہے دو سال شادی کو ہوگا اور بہت بھاگی کے کہنے میں ہے مطلب لینے نہیں آتے میرے کو سال بھر ہونے آیا مائکے میں آپ میں سال بھر سے اچھا تو آپ کو لینے نہیں آتے کیوں لینے نہیں آتے بس بابی کے کہنے میں بہرحال اللہ تعالیٰ یہ کرم کریں ہم سب لوگوں پہ یہ جو نند اور بھاوجوں کا جو ایک جھگڑے کا معاملہ ہوتا ہے اس سے ہوتا کچھ نہیں بس سے اتنا ہوتا ہے کہ گھرانے جو ہے بکھر جایا کرتے ہیں اور یہ ہونا بہت کچھ ہونا ہوتا ہے کیونکہ اس ہونے کے بعد اور کچھ ہونے کی گنجائش رہتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں میں وسط قائم کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا کرے آپ کو بہت شکریہ آپ نے مدھیہ پردیش بھوپال سے کال کی صاحب کیا فرمائیں میں آپ نے کہا کہ بچی کمزور ہے اور وہ پڑھنے میں انگلش جو ان کا سبجیکٹ ہے اس میں ریڈنگ تک بھی نہیں کر پاتی اللہ تعالیٰ اس بچی کا بروشن مستقبل کر دے آمی. اس کی ماں سے کہیں کہ وہ ہر نماز کے بعد یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح اے سینے کے دروازے کھولنے والے یہ دو سو پڑھ کر ہر نماز کے اللہ سے دعا کرے جس وقت بچی گھر پر ہو بچی پر دم کریں آپ نے کہا کہ ہمارے حالات اچھے ہو جاتے ہیں حالات پہل صاحب بالکل ان کی بات کرتے ہیں اور آپ سے ضرور وظائف لیتے ہیں ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صوفے کے بعد خواتین دکھی دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اوپال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سے आ, فرمائیے میرے دوست ہیں میرا بیٹا ہے چار سال کا اکثر ہی اس کی طبیعت خراب رہتی ہے مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا اور نہ ایک میری بیٹی ہے صرف ایک ہی بیٹی ہے میرے سال میں سورت میں ایک ہی میری بیٹی ہے اکثر وہ بھی بیمار رہتی ہے اور جیسے تین بچے ہیں میرے ان کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ کی کیوں آئے تھن آئے تھے بیمار لیکن جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے جس چار سال کا <تصف> وہ تو بہت ہی بیمار رہنے لگا نا اللہ بہت کریم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم ویلکم السلام ہلو جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہور سے بات کر رہی ہوں مولانا صاحب کو میرا سلامک السلام جیسا میرے تین مسئلے ہیں پہلا مسئلہ میں یہ کہ بیس بائیس سال کا مسئلہ ہے جوان میں تھوڑی لکنت ہے آرٹ کے بولتے ہیں اس کی متاثر ہو رہی ہے اور کافیس ہو جاتا ہے اس اللہ سے دوسرا مسئلہ میرے سسٹر ہے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے تین چار کا ویزا ایکسٹینڈ ہونا ہے بتا دیں کہ ان کا سارا یہ ہے کہ ہماری اللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال صاحب کیا فرمائیں بہن میں بات کر رہا تھا کہ حالات اچھے ہو جائیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے حالات کبھی اچھے ہو جاتے ہیں کبھی برے ہو جاتے ہیں پرسو جمعے کا دن ہے اور جمعہ المبارکہ کے دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس نے جمعے کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد چار رکعت صلاۃ الحاجت اس طرح پڑھیں ہر رقت میں 10 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل 10 10 مرتبہ اور اس طرح چار رقت پوری کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر الله ربی من کل ذنبی واعتب اور 70 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم پرہا اور جس نے یہ معمول اپنا بنا لیا اس کے حالات ہمیشہ اچھے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس کے بعد کی کیا بہن آپ نے کہا کہ میری دو بچیوں کے بعد جو بیٹا محمود پیدا ہوا وہ بہت ہی کمزور ہے اور اپنی عمر کے حساب سے وہ بہت پیچھے ہے <تصفح> اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے آمد. دو وزیفے عرض کر دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا قوی ہو یا قوی ہو یا قوی <تصفح> یہ پڑھ کر اس کو دم کریں اور رات کو سونے سے پہلے 111 مرتبہ یا شافی انتشافی اے شفا دینے والے اللہ تیرے قبضہ قدرت میں شفا ہے یا شافی انتشافی یہ رات کو سونے سے پہلے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی بیٹی کو صحت عطا کرے گا انشاءاللہ جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام سے جناب میری ایک گزارش تھی یہ میری گزارش تھی ہمارے گھر میں جو ہے سارے بچے بیوی اور میں کچھ بیمار رہتے ہیں اچھا دوائی کروانے کے باوجود بھی شفا نہیں ہوتی اللہ کری اور گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے کرنی تھی بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا صاحب کیا فرمائی بھوپال بھارت سے پیاری بہن آپ نے تین باتیں کہی ہیں ایک تو بھائیوں کے کاروبار کا مسئلہ ہے دوسرا جو ہے بھابھی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تیسرا آپ کے شوہر آپ کو نہیں بلا رہے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں اور آپ نے اس شبے کا اظہار کیا ہے کہ میرے شعر پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے پہلا کام تو پیاری بہن یہ کریں کہ آپ مجھے سیلانی بڑھ کر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھیں میں ان اللہ تعالیٰ آپ کو جواب بھی دوں گا اور سارے مسائل کے لئے حل بھی دوں گا اس وقت آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز جلدی کے جلدی بعد سو مرتبہ درود و سلام یعنی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی اور سو مرتبہ یا کافی انتل کافی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کام بنانے والا ہے اور وہی کفایت کرنے والا ہے اور ہمارے لیے وہی کافی ہے یا کافی انتل کافی سو مرتبہ درود پاک پڑنے کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ یا کافی انتل کافی کا ورد کریں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی آبھی کے لیے اور بھائیوں کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ وضائب بجواؤں گا سیلانی آباد کراچی کے پتے پر مجھے آپ خط لکھیں جو وظاہر میں یہاں بیان کرتا ہوں ابھی میں نے جو بیان کیے اس پر عمل کریں انشاءاللہ سب کے حالات اچھے ہو جائیں ان شاء اللہ جی اس کے بعد کے حوالے سے طارفین شبانہ آپ نے میرے شہر کراچی سے کال کی ہے آپ نے تین بچے آپ کے ماشاء اللہ ہیں آپ نے کہا کہ میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ آخر بچے بچے ایسے بیمار کیوں ہو جاتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا کو سہت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ آفیت ان پر تادر قائم و دائم رکھے دو باتیں پیاری بہن ایک تو یہ ہے کہ اپنے شوہر کو میرے پاس بھیج دیں میں دیکھ لیتا ہوں کوئی نظر ہے کیا ہے میں ان شاء اللہ ان تمام مسائل کے لئے وظاف بھی دوں گا تعویذ بھی دوں گا اور کثیرہ بردہ شریف کا پانی بھی دوں گا جو ہر بیماری کا علاج ہے اور یہ مشورہ بھی آپ کو دوں گا کہ دو دن بعد ہفتے کا دن ہے ان شاء اللہ کی نماز کے بعد تراوی کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی تعالیٰ مسجد عیدگاہ جو کہ جامعہ کلات مارکیٹ کے سامنے احمد جناروں پر واقع ہے رمضان پاک کی اس پاک رات میں انشاءاللہ شاء اللہ شریف کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد آخر میں دعا کریں گے ہزارہ خواتین ہمارے ساتھ پردین ہوتی ہیں ہزارہ مرد ہمارے ساتھ مسجد میں ہوتے ہیں سب مل کر آمین کہتے ہیں کہ ان تعالیٰ سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ بات جاری رکھیں گے نازین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے کے بعد کی دکھی دلوں کا سہارا کے آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے کالس کے حوالے سے بھائی کے بارے میں بہن کہا کہ ان کی زبان میں لکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی عظیم آیت نازل فرمائی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ عمر رب شرح علی صدری و یسر علی عمری واہل القدت لسانی یا عصایت کریمہ کو سات مرتبہ اللہ کے ساتھ اللہ رب علیہ صدری و یسر علی عمری واہل العقدم السانی یف قہو قوری سات مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد یہ پانی پی لیا کرے رمضان کے علاوہ رمضان میں افطار اور شہر میں پی لیا کرے ورنہ خالی دم کر لیا کرے ان اللہ یہ بھائی خود بہت جلدی عمل کرے گا تو اس کی زبان درست ہو جائے گی دوسرا آپ نے کہا کہ وہ فیزے کے مسائل ہیں اور آپ پاکستان سے شفٹ ہونا چاہتے ہیں یا مصبب بل اسباب یا مصحبل اسباب یا مصب ابل اسباب جن کا ویزا رکا ہوا ہے ان کے لیے بھی اور آپ کو پاکستان سے باہر جانے کے لیے بھی عشاء کی نماز کے بعد پانچ پانچ تصویر پڑنی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں گے ان شاء جی محترم پیارے بھائی آپ نے لاڑکانہ سے کہا کہ ہم گھر والے بیمار رہتے ہیں دوائیاں اثر نہیں کرتی جب بھی دوائی استعمال کریں ہر مرتبہ بسم اللہ رحمان رحیم بارہ مرتبہ اور درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم بارہ متع پڑھ کر دوائی پر دم کر کے دوائی پیا کریں انشاءاللہ دوائی اثر کرے گی اور اللہ تعالی دوائیوں سے محفوظ رکھے اس کے لیے روزانہ گھر کا ہر فرد دس تصبیاں یا سلاموں یا شافی فجر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھ لیا کرے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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب والسلام سید جو اللہ و, و محمد ما مالک تیرے کروڑ ہا کر احسان کے تون نے جیتے بھی ایک بار پھر ماہ رمضان عطا کیا پھر رحمتوں تیری عظمتوں پھر نوازشوں کے اس مہینے میں تیری جانب سے روزانہ غروب آفتاب سے لے کر شہر تک پیغام تیرے بندوں کو دیا جاتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا ہے کوئی سائل تو اے ہمارے پیارے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے سائل تیرے, تیرے منگتے تیرے محتاج تیرے لاچار بندے بندیاں پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے رحمت والے پروردگار تجھے رحمت عالم یان صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تمام نبیوں کا سدھ کا شہدا کا سوالین کا واسطہ ہمارے غوث آزم کا واسطہ غریب نواز کا واسطہ اور تمام پیارے پیارے اولیاء کا واسطہ باری تالاب ہم سب کی ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بخش فرماہ ہم تو ہمارے بچوں کو سارے مسلمانوں کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے ماہ رمضان کا قدر دان بنا دے تو تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے والا بنا اے الہ العالمین جس طرح کھانے پینے سے رمضان کے روزے میں ہم باز رہتے ہیں اس طرح تمام حرام کاموں سے بھی باز رہنے والا بنا دے اے پر حلال کو ہم سے دور کر دیا ہمیں حرام سے بھی دور رہنے والا بنا دے پروردگار رمضان کے روزوں کی روحانیت تا فرما رمضان امید. کی برکت سے ہمارے مش... ہماری مشکلات حل کر دے امید. تو جانتا ہے کہ دنیا بھر میں تیرے بندوں پر کتنی مشکلیں کتنی اذیتیں کتنے کرب ہیں ایسے ایسے گھرانے ہیں جہاں بچیاں سال سال سے سسرال سے دھکے دے کر نکال دی گئی ہیں آج شہروں کا انتظار کر رہی ہیں سسرال والے مڑ کر پوچھتے نہیں ہیں شوہر کوئی حال نہیں دیتا اے پروردگار جو دکھیارے تیرے بندے اپنے گھروں میں پریشان حال ہے اپنی بچیوں کے لیے یہ بچیاں پریشان ہیں اپنے شوہروں کے لیے غیر ان کا ملاپ رمضان کی برکت سے کروا دے دنیا جہان میں جتنے بےچارے روٹی روٹی کے محتاج ہیں کوڑی کوڑی کے محتاج ہیں وطن میں بچوں کو چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کر وطن سے باہر گئے ہیں مگر وہاں بھی روزی نہیں مل رہی پروردگار دنیا جہان کے ہر یارے کو حلال <سؤال> روزی ہم سب کو حلال روزی عطا کر دے پروردگار ہر گھر میں بیماریاں ہیں نن نن بچے پھول جیسے بچے مرجا جاتے ہیں طرح طرح کی بیماری مبتلا ہو جاتے ہیں والدین کی جان نکل جاتی ہے اے پروردگار اپنے کرم سے سارے مردوں عورتوں بچے بوڑھوں سب کو صحت تا فرما والدین کے کاندھوں